پھر اس پر اس کے بعد بہت چیزیں اور لکھی ہیں وہ عبارت بہت طویل ہے اور حضرت نے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرتے ہیں فلاسفہ اور کیسے وہ اقول کا وجود ثابت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بہرحال حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ نرفی ہی نہیں بہت بڑے فقی ہیں اسلام کے شارع ہیں ترجمانی کرنے والے ہیں اس لیے ہم اللہ تعالی کی صفات کے اثبات میں جہاں بہت سے علماء کے دلائل دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیا کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. کہ جو لوگ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے حق کو پھیلایا ہے کون نہیں جانتا کہ لاہور میں اس ہستی کو بھیجا گیا علی بن رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں سچائی کی نشانی تھے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المجوب ان کے مثال پہ حال دیکھو اور جب ارس ہوتا ہے اس زمانے میں چلے جاؤ دیکھو لاکھوں کے حساب سے افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں شاید ایک فیصد بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں جن نے کشف المحاجوب کو کبھی پڑھا ہو اور انہیں احساس ہو کہ حضرت نے کیا تعلیم دی تھی حضرت علی حضوری رحمتہ اللہ علیہ کشف المحجوب ایسی کتابوں میں سے ہے جن کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور بہت کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں مگر جو اس کے اردو ترجمے ہوئے ہیں ایک سے ایک غلط ترجمہ ہمیں اس کشلم کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک پیش آ... آ... آئی کہ صحیح ترین نسخہ اس کا دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے توفیق تو پہلے سے ہی پڑھنے کی دی تھی لیکن خیال ہوا کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے آخر صحیح ترین نسخہ کہاں ہے تو پھر تحقیق پر معلوم ہوا کہ ایک نسخہ کشف المحجوب کا حضرت بہادین ذکر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا حس بہادن ذکر اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم دین تھے تو اس لیے اس نسخے پر اعتماد کرنا ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی نے خود لکھا ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو حضرت اس پر کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتے تو حضرت ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نسخہ اب یہ آئے کہاں دیکھیں کہاں وہ نسخہ ایک زمانے میں دائرۃ المعارف پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ہاں ان لوگوں نے چھاپا تھا بلکہ اوقاف نے چھاپا تھا اور وہ نسخہ تلکیت مولانا محمد شفیع صاحب کی مولو محمد شفیع صاحب کے مرحوم ان کے پاس تھا ان کے صاحبزاد احمد ربانی تھے انہوں نے اس نسخے کو عام کیا ماسکو سے کشف معذور کا ایک نسخہ چھپا تھا جو روس والوں نے چھپایا تھا اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا رشیا والوں نے کہ دنیا کا قدیم اور صحیح ترین نسخہ ڈاکٹر محمد مولوی محمد شفیع صاحب کی ذاتی لائبریری میں اور مولوی محمد شفیع صاحب کے شاگرد تھے شیخ محمد اکرام صاحب جنہوں نے آب کو موج کو رود کو کتاب لکھی ہے یہ سب پاگلوں دیوانوں کی باتیں مسلمانوں کے سننے کے بھی قابل نہیں ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ تعلیم کی باتیں ہیں نا علم کی تو مسلمانوں کو کب شوق ہوا ہے پڑھنے کا تو شیخ محمد اکرام اور مولو محمد شفیع صاحب یہ حضرات اختلاف اتفاق اپنی جگہ پہ لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے اور اتفاق سے مسلمان بھی تھے اس زمانے میں جب سے مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو مولو محمد شفیع صاحب کے اس نسخے کا حوالہ روسیوں نے دیا اور مولوی صاحب کے شاگرد تھے شیخ محمد اکرام انہوں نے مولو محمد شفیع صاحب کے بیٹے احمد ربانی صاحب کو کہا کہ اپنے والد کا وہ نسخہ نکالو اور محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے وہ چھپواؤ اور محمد اکرام صاحب جو تھے اس وقت محکمہ اوقاف لاہور سارا ان کے حوالے تھا بہت بڑے افسر تھے لیکن وہ پیچھے پڑے اس نسخے کے اور محمد شفیع صاحب مرحوم کے بیٹے جو تھے احمد ربانی انہوں نے نسخہ والد کی لائبریری میں تلاش کرنا شروع کیا نسخہ نہ ملے اور مولو محمد شفیع صاحب تو ایسے تھے کہ نسخہ آ, یعنی اپنی کتاب کسی کو دینا تو درکنار تو دکھایا بھی نہیں کرتے تھے لائبریری میں کہتے تھے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر اس طرح لائبریریاں تباہ ہو جاتی ہیں کسی کو مانگے پہ بھی کتاب نہیں دیتے تھے تو احمد ربانی صاحب کہتے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ والد کے پاس نسخہ تھا اب ملتا نہیں ہے لائبریری میں کیا کروں تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ رات سویا اسی فکر میں تو خواب میں دیکھا سے علی حضوری رحمت اللہ کشیف لائے اور اتنا روب تھا کہ میں نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا تو کشف المحجوب کا نسخہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں اور میں نے حضرت کے سامنے کھولا اور کہا حضرت جس آدمی نے اتنا خوبصورت یہ نسخہ لکھتا ہے اسے آپ سے کتنی عقیدت ہوگی کتنی محبت ہوگی بس یہ خواب تھا صبح اٹھا تو کہتے ہیں مجھے خوشی بڑی ہوئی اور میں نے سوچا کہ کسی سے اپنا یہ خواب بیان کروں تو بیان کیا اس نے تعبیر دی اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو تمہیں آئے ہیں اور تم نے ان کے سامنے کشول محجوب کا نسخہ رکھا ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں جس کا مطلب ہے نسخہ گھر میں موجود ہے کہیں نہ کہیں دیکھو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ تلاش کرنا شروع کیا تو میری خوشی کوئی انتہا نہیں رہی جب اور بہت سے نسخوں کے پیچھے بڑی حفاظت سے یہ نسخہ رکھا ہوا تھا اور یہ وہ نسخہ تھا جو حضرت بہتر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا تھا پھر احمد ابانی صاحب نے اس کام پہ شروع کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو پھر ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا اور ایک بہت بڑی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھے دستے مبارک نے سفید کپڑے کی کٹری تھی اور فرمانے لگے یہ تحفے میں تمہارے والد کے لیے لایا ہوں اور اب یہ تم لے لو اور پھر خواب میں دیکھتا ہوں کہ کٹڑی کو کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت سفید اون کا بنا ہوا چوہا تھا تو فرمایا یہ پہنو تو میں نے پہنا اور کہا حضرت یہ تو میرے تک کا آتا ہے پھر حضرت نے اس گٹری سے ایک اون کا گولا نکالا اور ایک ان کی عزیزہ جو پاس کھڑی تھی بولی محمد شفیع صاحب مرحوم کی عزیزہ انہیں دیا اور انہیں دے کر میں نے کہا کہ اس سے ایک جرسی گندے تاکہ میں پہن پھر گٹری میں سے تیسرا توحفہ حضرت نے دیا اور وہ ڈور کا ایک گولا تھا لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں نا یہ لاہور والوں کے لیے تھی ڈور انہوں نے دی تو حضرت علی حجویلی رحمت اللہ نے یہ چیزیں مرمت فرمائیں اور بڑے خوش ہوئے اور میں بھی خواب میں بڑا خوش ہوا یہ کشف المحجوب کا وہ نسخہ جو ان کے پاس تھا پھر لاہور اوقاف نے چھاپا وہ ہمیں ملا اور اس پر اعتماد ہوا کہ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے بندے اس کے دین کے عالم اسلام کی شرح کرنے والے اور اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور حضتے شہاب الدین سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ شیخ بہاد الدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کل مبارک سے لکھا ہے حضرت نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کی